علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو دیکھیں یہ جی کتاب اٹھا لیں آپ رقت سورائے بکرا بالفاتحہ دیکھ رہے ہو سورہ فاتحہ میں اے دن افسرات اور سے درخواست ہدایت تھی اب سورہ بکرہ میں ذال کل کتاب لار بقی یہاں لفظ ہدن ہے ای نہیں ہدایت ہے نا ہدایت مستحکین کے لیے خدل المتقین سے اجافت درخواست کا بیان ہے وہاں ہم نے اللہ تعالی سے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلاتے رہیے تو اب اس کا جواب مل رہا ہے صراط مستقیم یہی کتاب ہے ذال کتاب بلا رہے بقیر مستقیم جس ہدایت کی تم نے درخواست کی تھی وہ کہاں ملے گی اسی قرآن میں ملے گی جواب مل گیا اچھا جی دوسرا رابطہ جی سورہ تین جماعتوں کا جمال ذکر تھا منا ملک میں ان کا تفصیل کتاب اللہ رہی حد اللہ مدق یہ کون ہے منا ملحم ہیں یا نہیں اچھا باقی کتنے فر کے بچے دو تو آگے اندی نکا فروپ سباؤ نلحم کپاڑ کا ذکر ہے پھر آگے ومن الناس من منافقین کا ذکر ہے تو یہ دونوں فرقے کون ہیں مودھو کا لہم اور تفصیل ذکر آ گیا جس چیز کا اجمالم ذکر تھا سورج بکرا میں اب تفصیل آ گیا ہے ٹھیک ہے جی خلاصہ بکرا اس سورج کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدائی سورج سے بغلائے امر بدھ ربو نمبر بائیس تک ہے اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر سورت تک پہلے حصے میں دس مضامین ہیں آپ دیکھو نا یہ ساری صورت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ ہے تو تمام سورتوں کا خلاصہ یاد کر لو قرآن کا خلاصہ آ گیا. اچھا جی پہلی ہے تمہید جس میں فراق ثلاثہ کی تفصیل ہے تمہید میں کس کی تفصیل ہے فرق ثلاثہ یہی جو ابھی میں نے بتایا ہے. متقین کفار اور منافقین ایک منامل ہے جو کون ہے موضوع بلنزادہ. اس کے بعد کس کا ذکر ہے جی تو توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے یا سو بدو ربا قوم آ ہے گا نا چلیے اس کے ساتھ سدا کا باین کون کن تم فی رہے بے ممبا نزل آپ دن فاضل صورت اس جیسی کوئی چھوٹی صورت بنا دے قرآن بات ہے چلیے چوتھا ہے قصہ تخلیق آدم و تخلیق آدم تخلیق کا معنی آدم کو پیدا کرنا اور تخلیق کا معنی ان کو خلیفہ بنانا واحد ہے نا کار اور بکر منایا کرتے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 ساتواں پانچواں جواب شکوا ہوتے ہیں متعلقات بحث تحویلے کی بلا بحث تحویلے کی بلا کہاں سے شروع ہوتی ہے دوسرے پارے سے یہ پہلا پارا ختم ہو گیا ہم دوسرے پارے میں داخل ہو گئے سیاکن س من الناس ما قبلہ ماں پہنچ گیا ہوں باس تاغیر قبلہ دسواں ہے تردید شرک فیل یہ جی پہلے حصے میں کتنی مضامین آ گئے دس دوسرے حصے میں چھ مغامین ہیں پہلا ہے امور انتظامیہ دوسرا ہے امور اصلاح کرنے والے تیسرا ہے جہادی سبیل اللہ ہوتا ہے اولیاء اور رحمان اور اولیاء اور شیطان کا بیان پانچواں ہے انفاقی شدیل اللہ چھٹا ہے خاتمہ بر اجویا یہ اور کا لفظ ہے نا یہ بس اردو کی خاتمے لے کے دیتے ہیں لیکن آپ نے پڑھنا نہیں یوں نہ کہنا اور خاتمہ بر ازیا تو اور آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہیں خاتمہ بر ادیا گاؤں پہ خاتمہ ہو رہا ہے سورت باقرا سے مدنی اس سورت کا نام سورت سے ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر آ رہا ہے آگے آئے گا گائے کا واقعہ چونکہ اس سورج کے اندر ایک جز ہے اس کا واقعہ گائے کا واقعہ ایک جز ہے نا اس کو کہتے ہیں قل بے اسم ہی یا بے اسم ہی. ساری رکھ دیا اس کے نام ہے. سورت ہے بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام نہ رکھا جائے ذوق رکھی الف بکرا یوں کو تو انہوں نے غلط کہا ہے سمجھا حدیث پاک میں خود ہے سورت بکرا اس کا نام ہے حدیث پاک ہوا ہے رم رم جمع کہاں کی جاتی ہے پتہ نہیں وہ جن کو شیطان کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے بدماش آدمی گئے حج کرنے کے لیے واپس آئے نا تو ان سے پوچھا گیا بدماش آج سے ہال سنا ہوئے بنا ہونے کا کیا پوچھتے ہو آپ جب ہم نے شیطان کو کنکری ماری نا تو ہمیں ملامت کرنے لگے شیطان کہنے کے بل تو ہمیں کنکری مارے تم ہمارے بھائی ہو کے مار رہے تم تو ہمارے جیسے شیطان ہو نا تمہارے بھائی ہو کے کنکری مار رہے حضرت آپ کو سمجھ گئی بات یا نہیں جی مچھا چاچا ان کی بات تو حضرات فرمانے لگے میں نے کنکڑی ایسے ماری ہیں کہ اس ذات نے بھی ایسے کنکڑی ماری تھی کہ ان دلا سے سورت البکرا جس ذات نے سورت بکرا اتریا کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے تو میں بکرا کا یہ حدیث پاک ہے تو اس کو میرے عزیز کیا کہتے ہیں کیونکہ سورج بکرا کے اندر گائے کا دکھ رہا ہے تو ساری سورت کا نام کیا رکھ دیا باقی مدنیہ ہے آگے بدنی سور ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی کس کے بعد جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ سورتیں کیا ہیں مکیہ جو ہجرت کے بعد اتنی وہ کیا ہیں مدنیا ہے چاہے مکے میں کون اترے ہیں. کیا پھر بھی وہ کیا ہے مدنیا ہے اب حجت البدا کے موقع پہ اتنی تھی آئے نہیں تو آپ ان کو مدنیا کہیں گے مکیہ کہیں گے مدنیا ہجرت کے بعد اتری تھی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 ال ماد لام بالو اس نے ب سمجھا آلو ظالے کل کتاب آلو ظالے کل کتاب ہاں یہ کتاب آلو ہے یہ ہے جی تعلیم یافتہ طبقہ ان کو کیا کہا جاتا ہے اگلے دن میں نے تقریر کی تھی کہ لوگ ہیں تین کس دنیا میں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 جہل پڑھاؤ گے براہنی ان کو کیا پڑھ رہے ہیں آلو بہت جز یاد دوست ہر چی انی عمر ضائع جز رشک ہر چی بی بتا سادی بشو لوہے دلد نقش غیر حق علم کے رہے حق نہ نمایات جہالت اس جس علم سے اللہ کی راہ نہ ملے وہ کیا ہے کیا پڑھاتے ہیں علم پڑھاتے ہیں جہال پڑھاتے ہیں علم کے رہے حق نہ نمایات جہال علی فلا مین کو کیا کہا جاتا ہے حروف مقدس کیا کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں یا بلا کے پڑھے جاتے ہیں اب ملاؤ تو پھر کہیں آلو نہ پڑھ لو جمع کر کے نا علی مد کے ساتھ پڑھنا ہے اور حروف مقصاد کے متعلق کیا تحقیق ہے خلفۂ راشدی اور جمہور مفسرین جمہور کہتے ہیں اکثر کو اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ حروف مقاط متشابہات میں سے ہیں لا اللہ ان کی یقینی مراد فقط کون جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں ان کی یقینی مراد اور کسی کو پتا نہیں جمہور مفسرین کا اس بارے میں قول یہی ہے راشدین کا بھی یہی ہے ہمارا مسلک بھی یہی ہے حضرت طبو بکر صدیق فرماتے ہیں لتاب ان شروع ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے بس کر قرآن اوائل و یہ قرآن کے رموز اور راز کیا ہیں یہ اوائل و صبر ہے اوائل و کیا ہے یہ حروف مقدع ہیں تو حضرت تبو بقر صدیق نے بھی فرما لیا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 تو اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو بات چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس کہ ان کے ان تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی لہذا ایسے ہی مان لو چاہے تمہیں مانا سمجھ آئے یا نہ آئے ایسے ہی مان لو تمہارے لہٰذ میں جائے امتحان ہے نہ ہر جائے مرکب تما کا کہ جا ہا سپر باغ ہر جگہ گھوڑے نہ دوڑاؤ کہیں شکست کھا لو کیا تو ہم اس مقام پہ شکست کا رہے ہیں یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہم ایمان لاتے ہیں بلا کہے چاہے مانو سمجھ آئے نہ آئے اصل تحقیق میرے عزیز یہی ہے بعض علماء نے کہہ دیا ہے کہ یہ علیہ فلامیم ہو یا دوسرے حروف مقدس ہوں یہ صورتوں کے نام ہیں تو کیا کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اللہ کے نام ہے اسماء ال ہے بعض کہتے ہیں اللہ سے مراد اللہ لام سے مراد میم سے مراد محمد اللہ القرآن بے واسطہ جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بعض مفسرین نے کہا ہماری تحقیق وہی ہے لیکن وہ جو یہ معنی بیان کرتے ہیں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 فلاں پڑھنے سے کتنی لے کی ملتے ہیں تیسرے کی ملتے ہیں لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہ ہے اللہ یہاں بھی الف لام ہے اور الم ترقی فا کے ابتدا میں کیا ہے وہاں بھی کیا ہے الحلام ہے نیم ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں علم پڑھو تو کتنے حرف ادا ہوتے ہیں تین تین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 جی تیس نے میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مالی صحبان مجھے ملے وہ جی ہم تو حیران بیٹھے ہیں ہم تو ایسے کہتے پہلے کہ تیسرے کیوں ملتے ہیں میں نے کہا اب تو تحقیق آ جن تمہارے سامنے کہ نبے نے کی ہے ورنہ اس کا علم کا فرق بتاؤ وہاں تیس مل رہی ہیں ہر تین ادا ہو رہا ہے یا نو ادا ہو رہا ہے ذالک کتاب بلا رہے بفی کنارے پہ لکھ لیجیے تمہید کنارے پہ موٹا کر کے لکھو تمہید جہاں سے تمہید شروع ہوئی اور کہاں تک ختم ہو رہی ہے بتائیے دو رپو تک ختم ہو رہی ہے ان اللہ کل شہم قدیر تک کتنے تک کیا ختم ہو رہی ہے جے وہاں سے شروع ہو کے اتنے تک ختم ہو رہی ہے تم اس تمید میں کتنے فرقوں کا ذکر ہے بھائی تین فرقوں کا ذکر ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نیا طریقہ ہے جدید طریقہ ہے یا نہیں سمجھانے کا عام تفسیریں جو آپ نے پڑھائی نا جلالم شریف بی ہماری آنکھوں پہ ہمارے عکاب تھے لیکن یہ طریقہ بھی سیکھ لو یہ جدید طریقہ ہے اب دیکھو نا دو رقو کا خلاصہ سے دن آ گیا یہ کیا ہے تمہی اس میں کتنی گرہوں کا ذکر ہے تین گرہوں کا جو بھی بتا چکا ہوں میں زال کل کے کنارے پہ کل کیا ہے تمہی اور زال کل کے نیچے لکھو عظمت قرآن قرآن پاک کی عظمت ہے اور عظمت کیسے معلوم ہو رہی ہے غور فرمائیے زال کا عزم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے اور کتاب تو قریب ہے آپ سے تو میرے عظیم عصم اشارہ بعید لا کے اشارہ کیا گیا کہ یہاں بوجھ رتبی مراد ہے کیا بوجھ وہ مسافت والا مراد نہیں جو دور ہوتا ہے کون سا بوجھ مراد ہے کہ یہ کتاب رتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے اس لیے ظال کا اس پہ بعید رہ گیا اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں قرآن پاک میں ظال کو اللہ ہے ہے ایک آج کا ہے نا ایک قرآن پاک میں ظال کو اللہ ہے یا نہیں تو اللہ ہمارے قریب ہے بعید ہے نہ لو اکرب من عبلل یار تو قریب ہے نا لیکن ظال قم اس شارہ بعید ہے وہاں کون سا بوجھ براد ہے تو وہاں بھی اللہ کی عظمت شان ہے ادھر کتاب کی عظمت شان ہے کس شان ہے کتاب کی عظمت شان ہے اس لیے اسم اشارہ بعید رہ گیا تو میں نے ظالق کتاب سے اندر کیا لکھا ہے عظمت قرآن ایک تو ظالقہ اسم اشارہ بعید ہے دوسرا ظال کا مبتدا بھی مارتا خبر بھی آل کتاب کیا ہے مبت خبر ہو تو پیدا کس کا دیتے ہیں حقر کا دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے دنیا میں کتاب ہے تو فقط یہی ہے گویا کے اور کتابیں اس کے مقابلے میں کل عزم ہیں جیسے آپ کہتے ہیں دنیا میں نور ہے تو یہ سورج ہے حالانکہ ستارے ہیں لیکن ستاروں کا نور جو ہے نا سورج کے برابر ہے نہ پہل ہے اس اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ اس کتاب کے مقابلے باقی کتابیں کیا ہے کے بر موسا انجیل کے بر عیسا شدھ محبض قرقان محمد صلی اللہ منسوخ لار بصی شداقت قرآن ظال کل کتاب میں عظمت قرآن تھی لار بسی میں کہے جی سدا کا کہ قرآن پاپ سچی کتاب ہے چالی لا را یہ ہے لا نفی جنس کا یہ کہہ ہاں لا نفی جنس کا جنس کی نفی کرتا ہے لا کی رفی معنی ہے نہیں کسی قسم کا شاکی سنی نہیں کسی قسم کا شاکی سنی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 بھائی لا ہے نا جن کا. کی نفی دنس کا ڈینس کی نپی کے ساتھ تمام انواع کی لپی ہو جاتی ہے نہیں جتنی انواع ہوتی لپی ہو جاتی ہے آپ ایسے سمجھیے یہ ایک اور بات سمجھو میرے آقا فرماتے ہیں آنا خاصم و نبی جینا لا وہاں بھی لا کون سا ہے نبی جن کا ہے تو وہاں بھی معنی کیا ہوگا میں آخری نبی ہوں نہیں کسی قسم کا دبی میرے پاس میرے بعد نہ حقیقی نبی نہ مجازی نبی نہ ذلی نبی نہ جی بروزی نبی نہ شیخ چلی نبی نہ یہ شیخ چلی ہے نا مرزا غلامت مرزا کہتا ہے کہ لا نبی آبادی میں حقیقی نبی کی نفی کی گئی ہے حقیقی مجازی نبی کی نفی نہیں میں ضلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں میں عقائی نبی ہوں تو میں نے سبجا دیا ہے یا نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ میں بھی ایسے پڑھو کہ اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی نہیں لیکن ذلی معبود ہے وہ ہر جگہ لال لفی دن سے ہے ایک جگہ میں نے تقریر کی الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہوئے کہنے کہ یہ دلیل آپ کی بڑی ہے لال حفیع آپ سمجھے جی آ, اسی طرح ان کو سمجھاؤ میرا اس بارے میں ایک شیر ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں مرزا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کافر ہے جو کہتا ہے کہ میں ذلی بروزی ہوں اسے یہ زیب دیتا ہے کہ میں چلی فضولی ہوں وہ دلی نہیں نکا ہے چلی برو ہے شاید چلیا ہے نہ مانو اس کمینے کو جو گمراہی کا بندہ ہے نہیں مسلم حقیقت میں وہ انگریزوں کا بندہ ہے مرزا کس کا بندہ تھا انگریزوں کا بندہ تھا یہ ہمارے آقا کا مقابلہ کر سکتا ہے بڑوں پھر آخر میں میں نے کہا ہے الحمدللہ اس شیر کو آپ نے ضرور یاد کرنا جو ابھی میں کہہ رہا ہوں نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا ہے چشم عالم نہ دیکھا چشم عالم نے محمد مصطفیٰ جیسا آیا ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا آ سکتا ہے لاروں یہ شعر کروں گی آپ ہاں آگا رہی ہے تو لارے بکی کا معنی باپ کو خوب سمجھ آئے گیا کیا نہیں آیا سمجھ اچھا یہ ہودل یہ حدل المتقین جو ہے نا اس کو بامانے ہاتھین کے بناتے ہیں ترقیم میں حال بن جاتا ہے لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ ہودان سے پہلے ہوا و معذور کرو ہوا حد متقین یہ کتاب شراپا ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے خدان کو اس فائل کے معنی میں کیا جاتا ہے لیکن ہم حمل و کرتے ہیں زید الجروں کے قبیلے میں سے بناتے ہیں یعنی یہ کتاب ہدایت کے ایسے مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ خود نفس سے ہدایت مل گئی ہے کتاب میں آپ نے پڑھا ہے سمجھدار لوگوں کو ہاں مبال کا تنال ہوتا ہے تو خدا کا مانا آپ کیا کریں گے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے یہ مانا یہ کتاب کیا ہے جی سراپا ہدایت ہے کس کے لیے متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے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 اس کا ایک جواب تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ لے دیتے ہیں وہ فرماتے متقین بمن منیبین متقین بمان جن کے دلوں میں اناوت ہے غما یا تو ذکر میں ہے قرآن میں یا نہیں غما یبکر اللہ میں نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جن میں کا ہوتی ہے اناوت ابو بکر صدیق میں اناوت تھی عمر فاروق میں انابت تھی حضرت عثمان علی میں اناوت تھی جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں کیا تھی اور ابو جال وغیرہ میں کیا تھا اناد تھی وہ ہدایت پہ آئے چاہے اس دور گمراہی کے اندر ہو لیکن جن کے دل میں اناوت تھی وہ ہدایت پاس آئے تو متقین سے مراد کا لیا جی ہاں منی باقی ان کو متقی کیوں کہا گیا بیت بار ما یون کے متقی کیوں کہا گیا بھئی آگے متقی نہیں بننے تھے متقی نہیں تھے تو آگے کیا بننے تھے متقی بننے تھے اس لیے بیت بار ماں یو کے آگے کے لیے آج سن کہا گیا متقی کہا گیا اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہے سمجھ یہ ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے نا ابھی وہ سورت پڑھ رہا ہے علم ترا کیسا یا پلو رب ناس تو آپ اسی چھوٹے بچے کو حافظ جی کہتے ہیں یا نہیں آئیے حافظ, جی آئیے حافظ جی آئیے حافظ جی حافظ ہے کیوں کہہ رہا بس بار آگے اس نے حافظ بننا ہے ٹھیک ہے جی تو متقین سے مراد کر لیا ہے؟ مری بین باقی ان کو مستقین اس لیے کہا گیا کہ آگے جا کے انہیں مستقی بننا تھا چلیے نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا جی گیا ہے حدل ناس ایک قرآن پاک کیا ہے جی حدل لنس ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو وہاں ہدایت کا معنی کرو اراد و تری ہدایت کا مانا کیا کرو راستہ دکھلانا تو راستہ تو سب لوگوں کو قرآن دکھاتا ہے لیکن مطلوب پہ کس کو پہ پہنچاتا ہے متقین وہ یہاں ہدایت و کرو گے یا اشارے لل مطلوب ہاں مطلوب تک مستقین پہنچے ہیں. اس لیے ہم ادھر لکھاتے ہیں مستفیدین من قرآن لکھ لو متقین کے نیچے کا لکھاتے ہیں ہم ہاں قرآن ہدایت سب لوگوں کے لیے لیکن پیدا کون حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے لکھو مستفی دین مینا قرآن کا بیان قرآن سے پیدا حاصل کرنے والے متقی ہیں اب یہ پہلا گروہ شروع ہو رہا ہے دو گروہ بعد میں آئیں گے کنارے پہ کے لکھ لو پہلا پھر پہلا گروہ اچھا جی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 سلاد نمبر دو نمبر لکھتے جاؤ مکون نمبر تین ولین یو من نمبر کتنی نمبر کتنی جی تو متقین کے پانچ صفات بیان کیے گئے اب یہ ساتھ ساتھ رابطہ آ رہا ہے یا نہیں رب تو رہا ہے پہلی صفت ہے جی اللہ دین <يومنون> اس کو کہتے ہیں درست اعتقاد کہ متقین کے اعتقاد بھی کیا ہیں درست آمال کی دار و بازار کس پہ ہوتی ہے عقائد سیاح عقائد درست ہیں تو امال قبول ہیں عقائد درست نہیں تو امال بھی قبول نہیں ہے ٹھکانے لگ جائیں گے متقی وہ ہیں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 من دے دیکھی چیزیں آ تو باللہ ہے اللہ کو دیکھا ہے آگے کہا ہے کاتے ہی کرشنوں کو دیکھا ہے کوتو پہ ہی اور کتابوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آپ کہیں گے کتاب کو تو دیتا ہے میرے عزیز یہ بھی ایمان بالغیب ہے کتاب اگرچہ آپ کے سامنے ہے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 کہ وہی ناظر ہو رہی ہے رسول بن رہا ہے وہ ایمان کیا ہے بل غیب ہے آگے کیا ہے وہ تو بھی ورس جاگے وروس وہ نہیں دیکھا آگے, آگے خیر گا چھڑی تقدیر کو بھی آپ نے نہیں دیکھا یہ یعنی نہیں ایمان و خسل ہے یہ ایمان یاد ہے تو ایمان بلغائب آ گیا یا نہیں آیا جو بل غیب آگے کیا ہے بہ یقین سلا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 جہاں کہیں ہو خدا کا گھر بناؤ اور پانچ وقت ہونی چاہیے اذان ہونی چاہیے ایسے میں اور وہاں نماز با جماعت قائم کرو یہ ہے ہی کام صلاح تو ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا میں نے افتتاح کے اندر شاید بتایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم طلباء کو اس لیے نہیں لی پڑھاتے کہ وہ نوابوں کے نوکر بنے ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ خدا کے گھروں کو آباد کریں یہ خدا کا گھر تمہارے لیے اچھا یا نوابوں کی نوکری اچھی ہے تمہارے لیے ہاں خدا کا گھر اچھا. ہاں اللہ کے بندے سمجھے کیا با یقینی منسلات نمبر کتنی ہے جی دو یہاں ذکر تو نماز کا ہے لیکن علماء کہتے ہیں اس کے اندر تمام عبادات بدلیاں آ جائیں اس کے اندر کیا آ گئے تمام عبادات بدنیا کی طرح اشار ہے روزہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر کیا آ جاتا ہے روزہ بھی آ جاتا ہے وہ عبادت بدنی اور بھی آ گئے وہ مما رزکنا ہم ان اور اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے ان کو خرچ کرتے ہیں یہ صفا کتنی ہے نمبر تین ہے اس کے اندر عبادات مالی آگے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 خرچ کرتا ہیں کہ سو, انوار الہی ہے, کر ہے. انوارے انوار الہی نہیں ہے آسمان کا فائدہ ہے انوار آپ نہیں ہے تو علماء کے برابر بابا کوئی شخصی نہیں علما کی توہین نہ کیا کرے ہم نے دکھا. اور پھر ہم آپ سے کوئی تنخواہ لیتے ہیں جی نمبر کتنی ہے جی چار ہے میرے عزیز و عدفہ ہے اور اللہ کا فرض ہے پہلے پہ کس پہ پہلے اللہ پہ نا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 سلام تھے یہود میں سے ان کے اور بھی ساتھی تھے اور نسار میں تھے حضرت نجاشی تھے کوئی ایمان لایا تھے نا حبشا کے بادشاہ بار بھی بار میں ایمان لائے تو فرمایا وہ بھی ہے جو پہلی کتابوں کے ساتھ بھی مستقل ایمان لائے اور آپ کے جو کتاب نازل بھی مستقل ایمان لائے ہم جو ایمان لاتے ہیں نا پہلی کتاب پہ تباہ قرآن کے تعب کو پہلے مستقل ایمان لائے دیا نہیں پھر حضرت کا زمانہ پہلے مستقل ایمان لائے ولدی نجو منو یہ نمبر کتنی ہے جی چار اور جو کہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گی طرف تیرے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری گی تجھ سے پھیل اب دیکھو میرے عزیز یوں تو فرمایا گیا ہے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 پانچ پانچ کا دل آخرات نمبر کیا صفت پانچ یہ صفت یہ ہے کہ آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین کرتے ہیں مرزا غلام محمد سعد کا بیٹا گزرا ہے مرزا محمود سمجھے جی مرزا محمود نے بھی کچھ ترجمہ تفسیر لکھی ہے مرزا محمود تو وہ تحریف کرتا ہے غلط معنی کرتا ہے وہ کہتا ہے بلآخرہ سے مراد ہے میرے باپ کی نبوت کیا بن نبوترہ آخری نبوت کے بعد بھی کیا ایمان لاتے ہیں کیونکہ حضور کا ایمان تو گیا جو گیا نا جو منبا انجرائے تو بن نبوترا کس کی نبوت ہے وہ میرے باپ کی نبوت ہے مرزا کون کہہ رہا ہے محمود اس کا بیٹا تھا مرزا الامد یعنی کا بیٹا تھا ہم ہم کہتے ہیں، القرآن و باز. با. قرآن باز باز کی تفسیر کرتا ہے ہم نے قرآن میں دیکھا کہ آخرت کس کی صفا ہے دوسری جگہ تو قرآن پاک ہمیں ملا کہ آخرت کس کی صفا دار کی صفات ہے بڑا دار الآرا نہیں قرآن پاک کے اندر کیا ہے آ, والا دار والا آخرت خیر ایسا نہیں ہے کہ گھر پچھلا دار آخرت بہتر ہے مستقین کے لیے تو آخرت سفر کس کی ہے دار کی ایسے مراد قیامت ہے سمجھے نہیں اور دار آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں تو محمود کا نام تھا سر بشیر الدین محمود اس کے بارے میں ظفر علی خان نے شعر بنایا اچھا رکھنا دیا وہ اب میں شعر نہیں سنا تھا کسی وقت سناؤں گا اب خلاصہ کیا سمجھیے جی پہلے کس کا بیان تھا سدا کا قرآن کا پھر مستفی دین منل قرآن کا پھر مستفی دین منل قرآن کے اوساف بیان کیے گئے کتنی پانچ ٹھیک ہے نا اب مستفی دین منل قرآن کا انجام تبیان ہو رہا ہے انجام دنیا بھی, بھی اور انجام اخربی بھی یہ ہے کرتی قرآن کے سمجھنے کی لکھ لو جی اولائے کا نیچے دیکھو انجام دنیا متقین کا انجام دنیا بھی. اب دیکھو اولائے کا اب مانا تو یہی کرو گے لیکن اس اشارہ کیا ہے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 تو وہ شیر ان پہ بکری کےولا پٹا رہے ہیں یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں یا نہیں ہے یہی قائد ہمارے ہیں ہدایت کے ستارے ہیں چلو ان کی راہ پہ درمیان میں چھوٹ گیا منظور پہ منظور جہاں, جہاں ہو کر تو منظور جہاں بننا ہے تو اکا پہ دیو بند پیتے بات رو کرو گے نہیں کرو گے نہ کرنا ہمارے اکاوے ہدایت پہ. انجام دن بھی آ گیا ہم مفت یہ کہہ ہے جی تم بتاؤ یہ انجام کون سا ہے اوکھر بھی لکھو او انجام اوکھروی اور فقط یہی لوگ ہیں پورے کامیاب یہ فقط میں نے اس لیے مانا کیا ہے کہ الاق کا ہے مبتضا اور مفل کہہ کا جی ہے. خبر ہے مبتضا خبر مار پا ہوں تو فائدہ کس کا ہے اور ہم درمیان میں کیا ہے ضمیر فصل اس کو کیا کہا جاتا ہے خبر ہوں تو ضمیر ہے یہ بھی حصر پہ درالت کرتا ہے کامیاب دیکھنے ہوں تو فقط یہی لوگ کامیاب ہیں کامیابی ان میں بند ہے ٹھیک ہے جی حضرت شاہ عبد القاضر رحمۃ اللہ علیہ کے معنی وہ عجیب ہیں شاہ عبد القاضر رحمتہ اللہ علیہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے میں حضرت شاہ صاحب کہوں گا کہ اس سے مراد کون ہوں گے حضرت شاہ عبد القاد رحمۃ اللہ علیہ ان کی میں کر رہے ہیں ان کی کی دلی کے اندر شاہ بد اللہ صاحب ان کے ساتھ بیٹے اور یہی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں تو بھائی ایک گروہ کا ذکر ہو گیا کہ کون سا گروہ ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواد خالف و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور سب کا خالص جب کہ شہید اسلام کی تصانی آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں